کرانا محترم اور احمد شعیح خان سے پارا دے دکان پتہ یا سات دی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈز مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرا رو سوادی پروپرائٹر انور شیت توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا إنا أطعنا سعادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا سبحان ربك رب العزة يما يم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبيج يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى الله تبارك على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ان تق اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کماب رو تالا اب راہی موالا لو راہی ان نمید سامعین حاضرین بزرگو اور بھائیو جب سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کو وجود عطا فرمایا انسانیت کے بے شمار افراد ایسے ہیں جو اس کائنات کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور بے شمار انسانیت کے افراد آج کے اس موجودہ دور کے اندر اپنی زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں اور مالک کے کائنات کے علم میں ہے کہ کس قدر انسانوں نے قیامت تک اس فانی کائنات کے اندر آ کر اپنی زندگی گزارنی ہے جس قدر انسان آج سے پہلے دنیا میں آ کر گزر چکے یا جس قدر انسان آج کے دور کے اندر اس دنیا میں موجود ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونے والے ہر انسان کی منزل مقصود جنت ہے کم از کم انسانیت کی تاریخ کے اندر ایسا انسان نہیں گزرا کہ جس انسان نے سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے دین اسلام کے دائرے میں قدم رکھا ہو اور مسلمان ہونے کے بعد اس انسان کے دل کے اندر جنت کی خواہش موجود نہ ہو آج تک کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا ہر انسان جنت کی تمنا اور خواہش رکھتا چلا آیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کے دائرے کے اندر قدم رکھا ہو اخلاص کی وجہ سے ایمان قبول کیا ہو اخلاص کے ساتھ ورنہ اقوام عالم کی تاریخ کے اندر ایسے انسان بھی نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے زبانی طور پر کلمہ پڑھا تھا اور ان کے دل کے اندر ایمان کی روشنی موجود نہیں تھی جنہوں نے زبانی طور پر کلمہ پڑھا اور زہری طور پر دائرہ اسلام میں قدم رکھا لیکن حقیقت ان کے دلوں نے ایمان کی گواہی نہیں دی تھی جن کے دلوں کے اندر ایمان کا نور موجود نہ ہو اور وہ حقیقہ تن ایمان قبول کرنا نہ چاہتے ہوں تو ایسے لوگوں کے سامنے اپنی منزل بہشتے برین والی نہیں ہوا کرتی بہشتے برین والی اگر منزل کسی انسان کے ذہن کے اندر بطور جذبہ اور سوچ ہے تو اس شخص کے سامنے ہوا کرتی ہے جس نے سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ میرے تمہیدی الفاظ پر غور کریں گے تب میری اگلی بات سمجھ آئے گی مولوی کے علم کا پتہ تمہید میں چلتا ہے ورنہ آیات پڑھ کر ترجمہ کر لینا بڑا آسان کام ہے اب آپ کی منزل مقصود بھی جنت میری منزل مقصود بھی جنت جو مسلمان آج سے پہلے دنیا میں آ کر گزر گئے اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑا تھا ان کی منزل مقصود بھی جنت اور قیامت تک اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس قدر انسانوں نے دنیا میں آنا ہے اور ان انسانوں میں سے کتنے افراد نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کا دعویٰ کر کے اسلام کے دائرے میں قدم رکھنا ہے جتنے مسلمان قیامت تک آئیں گے ہر کلمہ پڑھنے والے کے کلمہ پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں بہشتے برین والی منزل کی طرف چل پڑوں تاکہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر مجھے ہمیشہ کے لیے اچھا مقام نصیب ہو تو بہشتے برین والا لیکن یاد رکھیے میری منزل مقصود بھی جنت آپ کی منزل مقصود بھی جنت پچھلے مسلمانوں کی منزل مقصود بھی جنت, کی مقصود بھی جنت اور کیا تک آنے والے مسلمانوں کی منزل مقصود بھی جنت اور قانون یہ ہے کہ اگر انسان کسی منزل کی جانب سفر کرنا چاہے تو پہلے اپنے دوستوں سے احباب سے رشتہ داروں سے مشورے کیا کرتا ہے کہ میں نے فلا منزل کی طرف جانا ہے میں نے سفر کرنا ہے راستے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں بڑا لمبا سفر ہے دوست کہیں کہ خیال کرنا میاں رات کو سفر نہ کرنا حالات بڑے خراب ہیں دن کو سفر کرنا اگر منزل کی طرف صحیح سلامت پہنچنے کا خیال ہے کیونکہ فلاں فلاں جگہ ڈاکو کا خطرہ ہے فلاں فلاں جگہ چوروں کا خطرہ ہے فلاں فلاں مقام پر لٹےرے رہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم منزل کی طرف جا رہا ہو اور راستے پر چلتے چلتے ڈاکو تیرے سامنے آ جائیں ہو سکتا ہے مال چھین لیں ہو سکتا ہے قتل کر ڈالیں ہو سکتا ہے زخمی کر ڈالیں جس طرح منزل کے راستے کی طرف سفر کرنے سے پہلے انسان کےد کیا کرتا ہے کہ راستے میں کسی قسم کا خطرہ تو نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں او جنت کے راستے پر آنے والوں میں اللہ تمہیں بتا دوں جنت کے راستے کے ڈاکو کون ہے آپ نے میرا انداز سمجھا جنت والے راستے پر آنا چاہتے ہو اس راستے کے ڈاکو کون ہیں جو تمہیں لوٹنے کی کوشش کریں گے جنت والے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے اگر ان ڈاکو سے بچ گئے بہشتے برین میں پہنچنا مشکل نہیں ہے اندازہ لگائیے قرآن باغ میرے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلونا أمضال الناس بالباطل یہ میرے سامنے گیارہواں بارہ سورت کا نام سورہ توبہ دسواں پارہ سورت کا نام سورہ توبہ اور آیت نمبر چونتیس میرے سامنے اللہ کریم فرماتے اے ایمان والو اللہ کریم کیا ارشاد ہے فرمایا ائل آمنو اے ایمان کا دعوی کرنے والو اگر بہشتے برین کے راستے پر تمہارا چلنے کا خیال ہے تو میں تمہیں ڈاکو سے خبردار کرتا ہوں کون کون سے ڈاکو جنت والے راستے پر موجود ہیں وہ کوشش کریں گے کہ تم جنت والی منزل پر نہ پہنچنے پاؤ اللہ کریم کون کون سے ڈاکو اور لٹے رہے ہیں فرمایا ان کثیر من اللہ بار شک نہ کرنا انا میں اللہ کریم پکی بات کر رہا ہوں ساری کائنات کی زبان میں شک کرنے کی گنجائش ہے پر اللہ کریم کے قرآن میں شک کرنے کی گنجائش نہیں پکی بات ہے شک نہ کرنا ایک تو کی بات نہیں بلکہ کثیرا علاقے کے بہت سارے مولوی شہر کے بہت سارے مولوی ضلع کے بہت سارے مولوی ملک کے بہت سارے مولوی اس کائنات کے بہت سارے مولوی اور پیر کثیرمین اللہ وار روحبان بہت بڑے بڑے ملا اپنے علم کے دعوے کرنے والے اپنے علم پہ ناس کرنے والے اپنے آپ کو علامہ کہلوانے والے اور ورحبا بڑے بڑے صوفی اور بڑے بڑے فکیر بڑے بڑے پیر اللہ کیا کرتے ہیں اللہ فرماتے اللہ یا کو لونا کھاتے ہیں کئی قسم کے مال لوگوں کے اللہ نے مال نہیں فرمایا طالب علم دوستو ان کے لیے عرض کر رہا ہوں طلبہ ساتھیوں کے لیے اللہ نے مال نہیں فرمایا فرمایا اموال کئی قسم کے لوگوں کے مال کھاتے ہیں مختلف عنوانوں کے ساتھ اور کھاتے بھی کس طریقے کے ساتھ ہیں؟ بل باطل غلط طریقے سے کھاتے ہیں اللہ کریم کھاتے ہیں تو کھانے دے حرام کھا رہے ہیں کھانے دے تو کیوں شکایتیں کر رہا ہے اللہ فرماتے مال بھی لوگوں کا کھاتے ہیں اور وہ سو چلو لوگوں کا مال کھاتے سچا راستہ بتاتے بہشتے برین والا پھر بھی تو کوئی بات بنتی تھی لیکن لوگوں کے کئی قسم کے مال بھی کھاتے ہیں اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں اور ان کے کھانے کا انداز کیا ہے اللہ کریم نے سورہ بکرا کے اندر بیان کیا یہ میرے سامنے سورت البکرا دوسرا پار میرے سامنے اور رب العالمین فرماتی ہر رئی کو اللہ وہ بات نشین رکھنا سورة البکرہ کی یہ آیت بھی ساتھ بیان کرتا جاؤں شاک نہ کرنا کائنات والو پکی بات ہے حرام علیکم المئیتہ جو جانور خود بخود مر جائے حلال جانور مر گیا اور شری طریقے سے زبا نہیں کیا گیا اللہ فرماتے ہیں حرام وہ جانور اللہ کریم نے حرام کیا نمبر دو وعدم اور زبا کرتے وقت جانور کو جو فوارے کی شکل میں خون نکلتا ہے جو خون کی نکلتی ہے یہ مردار سے بھی زیادہ حرام ہے نمبر تین لحمل مردار ایک طرف مردار سے زیادہ مضبوط کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ ڈبل حرام ہے اور لہمل فنزیر اور خنزیر کا گوشت ان دونوں سے بڑھ کر حرام ہے نمبر چار وہ اللہ بہی لغیر اللہ طالب البھائی غور کریں سند المحدثین رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا مان آرد کرنے لگا ہوں ہمارے حضرت فرمایاں کرتے تھے شیخ القرآن مولانا حلام اللہ خان کے شیخ مولانا حسین علی فرماتے ہیں ماء اہلا بہی لغیر اللہ یہ تینوں حرام کٹھے کر دیے جائیں مردار ایک طرف اس سے زیادہ خون حرام ہے اس سے زیادہ خنزین کا گوشت حرام ہے اور نمبر چار جب انسان کسی چیز پر یہ جملہ کہتا ہے یہ چیز ہے حضرت کے نام کی بابیں کے نام کی ہے یہ بکرا فلا حضرت صاحب کے نام کا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے میں ذبح کروں گا اس کے نام کی منت منوتی ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ جانور تو اپنے مقام پر رہ گیا چاول اپنے مقام پر رہ گئے وہ کھانے کی چیزیں تو اپنے مقام پر رہ گئیں انسان منت مانتے وقت نظر مانتے وقت جو جملہ بولتا ہے یہ جملہ بھی خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے اب حضرت صاحب کے انداز کو سمجھیے جانور کی بات نہیں جانور تو ہے ہی حرام نہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں کہ جب غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز مانتے وقت تو انسان جملہ کہتا ہے زبان کے ساتھ کہ یہ بکرا فلاں حضرت کے نام کی منت منوتی ہے اس کو نفے نقصان کا مالک سمجھ کر یہ جو الفاظ کہتا ہے جانور تو جانور رہ گیا یہ جو الفاظ منہ سے کہہ رہا ہے یہ الفاظ بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہیں جب یہ الفاظ حرام ہیں تو وہ چیز کیسے حرام نہیں ہوگی اچھا فرمایا فاما نژ ترا غیر ولاد فلا اسمالی اور اگر بندہ مجبور ہے جنگل میں جا رہا ہے سہارا میں سفر کر رہا ہے اور بوٹ سے بالکل بے چین ہو گیا اب جان نکلنے کے قریب بکری مردہ پڑی ہے اللہ فرماتے ہیں نظ و اگر جان زائے ہونے کا خطرہ ہو تو پہلی شرط یہ ہے غیر باغن اس جانور مردہ کو حلال نہ سمجھے یہ جو بکری مردہ پڑی ہے حلال اس کو نہ سمجھے نمبر دو غیر آد ولاد آد اور اگر ایک ٹکڑے کے ساتھ جان بج سکتی ہے ایک ٹکڑا کھائے زیادہ نہ کھائے ایک شرط یہ ہے حلال نہ سمجھے دوسری شرط یہ ہے ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اگر کھا لے تو حلال ہو جائے گا فرمایا نہیں نہیں حلال پھر بھی نہیں ہوگا فلا اسمالئی اس بندے پر گناہ کوئی نہیں ہوگا ورنہ نہیں اگر کسی مردار کا ٹکڑا جان بچانے کے لیے کھا لیا صرف گناہ نہیں ہوگا اللہ بخشنے والا مہربان ہے جان بچانے کے لیے اگر مردار کا ٹکڑا کھا لیا اللہ کریم گناہ اس کے ذمہ نہیں لکھے گا چار حرام مردار حرام نمبر دو اس سے زیادہ خون حرام اس سے زیادہ خنزیر کا گوشت حرام اور اس سے زیادہ وہ کلمہ حرام وہ جانور اور چیز حرام جو غیر اللہ کے تکرب کے لیے غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر منت منوتی دے رہا ہے بندہ اور سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی اللہ. وہ فرماتے ہیں اللہ نے چار حرام ذکر کر کیے فرمایا یہ چار چیزیں حرام ہیں لیکن ایک پانچویں چیز ان سے بھی زیادہ حرام ہے پانچویں چیز ان سے زیادہ ہاں ہاں مردار کا حرام ہونا اپنی جگہ خون کا حرام ہونا اپنی جگہ خنزیر کا گوشت حرام ہونا اپنی جگہ غیر اللہ کے نام کا جانور حرام ہونا اپنی جگہ لیکن جو پانچویں چیز ہے ان چاروں سے بھی بڑھ کر حرام ہے وہ کیا اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان یکتمون ما انزل انہ من کتاب وشترون بھی سمن کلیلا یہ چار چیزیں بھی حرام ہیں لیکن اللہ کریم کی کتاب کا مسئلہ چھپا کر دنیا کا مال اور پیسہ لینا یہ ان تمام چاروں سے بڑھ کر حرام ہے یہ چار حرام ہیں لیکن اگلی آیت تو ان اللہ زینہ تو رب درد کر رہا ہوں دونوں آیتوں کا یہ چار چیزیں حرام ہیں لیکن اللہ کریم کی کتاب کا مسئلہ چھپا کر مال اور دولت لینا ان چاروں سے پڑھ کر حرام ہے فرمایا ان الزینہ یک تو مونمان صلی اللہ ہو من کتاب اللہ کریم کی نازل کی ہوئی کتاب کا جو مسئلہ چھپاتے ہیں اور مسئلہ کیوں پاتے ہیں یشتر کلیلہ اللہ کریم کی کتاب کے مسئلے چھپا کر حالانکہ مسئلے چھپا کر بڑے خزانے بھی لے لیں لیکن اللہ کریم کی کتاب کے مقابلے کے اندر سارے خزانے یہ معمولی نظر آتے ہیں اللہ کریم کی کتاب کی قیمت کوئی چیز نہیں بن سکتی اللہ کیا قصور تھا مولانا حسین علی رحم رحمت اللہ تعالیٰ لہ کا وہاں بجرا کا شہر چھوڑنا پڑا جنگل میں سر زمین میں حضرت کی گردن پر اسرے چل گئے کیا قصور تھا پیر سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالیٰ سنگوال کی جامع مسجد کے اندر گولیوں کی بارش کی گئی او کیا غلطی تھی کاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالیٰ کڑپے کے شہر کے اندر پتھر برسائے گئے کازی سے بےوش ہو گئے او کیا قصور تھا مولانا روف رحمت اللہ کا سر زمین میں پتھر برسائے گئے یہی نعرہ لگایا میرے برین نے مولانا حسین علی سے لے کر ان کے جتنے بھی شاگردان رشید تھے سب نے یہی نعرہ لگایا لوگوں جان کے ٹکڑے کرانا منظور ہے لیکن مسئلہ چھپانا منظور Oh <laughs> ان المونا معلّہ ہو من الک کتاب وشترون بھی سمن کلیلہ اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپا کر جو دنیا لینا چاہتے ہیں فرمایا اللہ کا مایا کو لونا فیبتون میں اللہ پانچ باتیں کر رہا ہوں کتاب کا مسئلہ چھپا کر دنیا لینے والے مولوی دنیا لینے والے پیر دنیا لینے والے فقیر دنیا حاصل کرنے والے اللہ میں اللہ فرماتے اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کھا رہے ہیں ایک نمبر دو ولا کل محم اللہ یوم القیاما ان مسئلہ چھپانے والوں کے ساتھ اللہ کریم کیا مت والے دن شفقت والی کلام بھی نہیں کرے گا رحمت والی گفتگو بھی نہیں کرے گا نمبر تین ولا یو ذکیم مسئلہ چھپانے والوں کو اللہ کیا مت کے دن گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا نمبر عذاب والیم اور اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپانے والوں کے لیے دردناک کذاب تیار ہے نمبر پانچ فرمایا کلال بل خدا ولاساب بل مغفرا رحم اللہ اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپانے والے اللہ میں مولوی اور پیر ملا انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا گمراہی کو پسند کر لیا مغفرت کو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں عذاب کو پسند کر لیا جب کسی کا سیخہ ذکر کیا فرمایا ہا ان کو اتنی سوچ نہیں آئی کیسے صبر کریں گے جہنم کی آگ پر جب اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپانے کے بدلے کے اندر ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا یہ تو سورت البکرا تھی سورت توبہ کا مقام مرد کر رہا تھا اللہ فرماتے یار منو ان کثیرمبار ور روح بہت سارے ملہ اور پیر لوگوں کے کئی قسم کے مال کھاتے ہیں اللہ کھاتے ہیں تو کھانے دے خود حرام کھا رہے ہیں فرمایا میں اس لیے شکوے کر رہا ہوں کہ یس سدونا ان سبیل اللہ لوگوں کے مال بھی کھاتے ہیں اور اللہ کریم کے راستے سے بھی روکتے ہیں تو گویا کے قرآن نے سمجھا دیا کہ جنت والا جو اللہ کریم کا راستہ ہے پہلے پہلے ڈاکو کون ہے مال کھا کر لوگوں کا حرام طریقے سے مولوی اور پیر اللہ کے راستے سے روکنے والے ایک طب کا نمبر دو اللہ ہم جنت والے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ہمیں بتانا کہ ان سے ڈاکو موجود ہیں جنت والے راستے پر یہ میرے سامنے سورت الحضاب ہے بائیسواں پارہ میرے سامنے اللہ کریم فرماتے ہیں آیت نمبر چھیاسٹھ کے اندر میں جو جو مقام تلاوت کروں گا حوالے بھی سا سا سناتا ہوں گا یوم تو کلب وہ جو نیا نا تسول کہ مت کا میدان ہوگا اور معمولی منظر نہیں خدا کے روبرو جب دن کی آمد کا بپا ہوگا خدا کے روبرو جب دن کی کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہم شیرا برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی نہ ہم شیرا برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا کیا مت میدان ہے فرمایا کلب جب ان کے چہروں کو پھیرا جائے گا جہنم کی طرف جہنم کے شولے بھڑک رہے ہوں گے جہنم چیخ رہی ہوگی تکا تو من گئی جہنم کو اتنا غصہ ہوگا اللہ کا قرآن کہتا ہے اتنا غصہ ہوگا شدید کے قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے جہنم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جہنم شولے مار رہی ہے آگ بھڑک رہی ہے اور جب ان کے چہروں کو جہنم کی طرح پھیرا جائے گا اب پریشان ہو کے کہہ رہے ہوں گے یا لئی اللہ و تان رسول آئے کاش ہم اللہ کریم کی بات مانتے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے اللہ کا قرآن مانتے آمنہ کے لال کا سچا فرمان مانتے ہم اللہ رسول کی تعداد کرتے ان کا کہاں مانتے ہم نے کیا کیا کالو ربنا انانا ساد تنا وبارانہ سا سبیلا دوسرے ڈاکو آ گئے اے ہمارے پروردگار دیگار انانا سادہ تانا ہم تو سرداروں کے پیچھے چلتے رہے سردار کہتا تھا ہمارے علاقے کا ہماری بستی کا سردار چودھری کہتا تھا جلدی کرو کٹھے ہو جاؤ فلاں بابے کے اس میں جانا ہے بھاگ بھاگ کر ہم جایا کرتے تھے اللہ جب شہر کا چودھری کہتا تھا حضرت کے نام کی گیارہویں دینی ہے اپنے اپنے حصے لے کر آؤ ہم حصے لے کر آ جایا کرتے تھے ان تانا سادہ تانا وا کو بارانا اللہ ہم نے وڈیرو کی بات مانی اپنے جو ہمارے شہر کے چودھری تھے ان کی بات مانی اللہ کریم جو ہمارے چاہل قسم کے بزرگ تھے ہم نے ان کی بات مانی اللہ انہوں نے کیا کیا فاض اللہ انہوں نے ہم کو جنت والے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا مولوی اور پیر جنت کے راستے سے روکنے والے اللہ کے راستے سے روکنے والے شہر کے وڈیرے علاقے کے ملک چودھری سردار یہ بھی ازلون سبیلا اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والے اب یہ عوام اب پریشان ہو کے کہیں گے مرید اے پروردگار ربنا اور ہم سے فین میں منصب والا لان کب رواں سورت اللہ بائیسواں بارہ آیت نمبر 68 میرے سامنے پرور پروردگار ان کو دگنا عذاب دے یہ سردار کھڑے یہ حضرات کھڑے ہیں, یہ گدی نشین کھڑے ہیں, یہ زلفوں والی سرکاریں کھڑی ہیں اللہ آتے ہی مزے فینے من العذاب ان کو دگنا عذاب دے ایک تو خود بھی گمراہ تھے دوسرا ہم کو بھی گمراہ کر دیا اور کبیر اور اگر تو نے کوئی بڑی لعنت رکھی ہوئی ہے بڑی لعنت ان پر اللہ کریم ان سالموں نے آپ بھی گمراہ ہونے کے بعد ہم کو بھی گمراہ کر دیا دگنا دی چاہیے تو سورت اللہ صاحب ہے اب قرآن کا اور مقام بھی آپ کو سناتا جاؤں یہ میرے سامنے آٹھواں پارا سورت کا نام العراف اور آیت نمبر اٹھتیس <تصف> حوالے ساتھ ساتھ دکھاتا رہا ہوں کسی کو شک ہو نا مجمع میں کھڑا ہو کر آئے کا نمبر دیکھ سکتا ہے کل دخل تما تم لانت جب جہنم کے اندر ایک جماعت داخل ہوگی اللہ فرماتے لانت وختہ تو اپنے ہم مسلغ پر لانت کرے گی والو ہو رہا ہے نا لانت اخت اپنے ہم مسلک پر لانت کرے گی اور اگر آپ اجازت دیں تو شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کا سٹیج ہے حضرت شیخ القرآن کے الفاظ نقل کروں اجازت ہے جی حضرت شیخ القرآن کے الفاظ جھوم جھوم فرمایا کرتے تھے کل داخلت لانت ہم مسلک پر لانت کریں گے کیسے کہ جب جہنم کے اندر حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے جب آئے گا ایک ٹولہ آئے گی ایک جماعت اندر سیال والے پڑے ہوں گے یہ تونسے سے والے آ رہے ہوں گے حضرت شیخ فرماتے تھے یہ کہیں اللہ خلانت پے ہو وہ oh, si, لا نہ ہو آ گئے ہو آئے شیخ القرآن والا جذبہ کوئی کہاں سے لائے اللہ اللہ شیخ القرآن تو اس شیر کا مزدا تھا کہ صدا قد کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا اتر سکتا ہے سر خدار کا پر جھک نہیں سکتا لانت لانتے کریں گے ایک دوسرے پر ہتا عزت خوفیا جمیا جب سارے کٹھے ہو جائیں گے جہنم میں کالا توخرا مرید کہیں گے بعد میں آنے والے اللہ یہ ہمارے پیر پڑے ہیں یہ والی سرکاریں پڑی ہیں یہ پڑے ہار پہننے والے یہ پڑے حہو کے وزیفے پڑھ کر ہم کو گمراہ کرنے والے اللہ یہ پڑھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا اب من النار اللہ ان کو دگنا عذاب دے خود بھی گمرا تھے ہم کو بھی گمراہ کیا کالا اللہ فرمائے گا نانا لیکن فون ان کو بھی دگنا ملے گا اور مریدوں تم کو بھی دگنا ملے گا اللہ کیوں یہ گمراہ تھے ہم کو بھی گمراہ کیا ان کو دگنا ملنا چاہیے فرمایا نانا لے کل ان سے فون ولا کلّہ تم کو بھی دگنا ملے گا ایک تو تم گمراہ تھے اور دوسرا گمراہوں کے پیچھے چلتے رہے تم کو بھی دگنا ملے گا ان کو بھی دگنا تم کو بھی دگنا ملے گا اب حضرات بول پڑیں گے مرشد دنیا میں جن کو مرشد کہا جاتا چال کرنا راول پنڈی والو آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ جمیشو و سنہ والے اللہ کے سچے ولیوں کو نہیں مانتے نانا میں اللہ کا سچا ولی اس کو مانتا ہوں جس کی آنکھ میں حیا ہو آنکھ میں حیا ہو جس کا دل صفا ہو زبان پہ ذکر خدا ہو وجود پہ سنت مستفیٰ ہو صلاح اللہ حضرت سلطان حضرت باہو سلطان رحمت الاال فرماتے ہیں فرمانے نہیں فقیری جھلیاں مارن تے ستیاں لوگ جگان ہو۔ नहीं फकीरी झलियां मारनते सुतिया लोग जगावन हू नहीं फकीरी बंदिया नदिया सुकया पार लगावन हूँ نہیں فکیری مسلا پا ٹھہراون ہو فکیری نام تون بہو فکیری نام تون بہو جڑے دل بچوں ٹیکاون ہو جن کے دل میں اللہ کا پیار ہو یہ ولی ہے جو دنیا کا لالچی ہو وہ اللہ کریم کا سچا ولی نہیں ہو سکتا اللہ ہو اللہ, اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر جب مرید ان کو کہیں گے اللہ کریم دگنا عذاب دے ان کو یہ بیٹھے ہمیں گمراہ کرنے والے اللہ فرمائیں گے لیں کل ان, زیفن ان کو بھی دگنا عذاب ہوگا تم کو بھی دگنا ہوگا وہ بیچارے چارے چیخیں گے چیخ پڑے گے یہ لیڈر مرشد کہلوانے والے اپنے آپ کو اور کہیں گے کالا کانا لینا وہ ہمارے مریدوں دنیا میں تم ہمارے مرید تھے اور آج کہتے ہو اللہ دگنا ان کو دے نہیں نہیں کوئی تمہاری فصیلت تو نہیں ہے ہمارے اوپر کہ تمہیں ایک در جی عذاب ملے اور ہم کو دگنا عذاب ملے نہیں نہیں زل اذاب جس طرح ہم کو دگنا عذاب ہوگا تم کو بھی دگنا عذاب ہوگا ہم نے زبردستی تو نہیں کہا تھا ہمارے پاس آؤ طویز لینے کے لیے ہم نے کوئی زبردستی تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس آؤ اور دربار پر آ کر کھا کے شفا چاٹو ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی اللہ نے مسئلہ سمجھایا اللہ کے راستے سے روکنے والے ملہ اور پیر ایک نمبر دو بڑے بڑے وڈیرے سردار یہ بھی از اللہ اللہ کے راستے سے روکنے والے اللہ اگر ہم جنت والے راستے پر چلیں اور کس کا خطرہ ہے اللہ فرماتے اور بھی سن لو سورت کا نام سورت الاراف آٹھمہ پارہ میرے سامنے یہ آیت نمبر چوالیس ہے کسی کو شاک کو کھڑے ہو کر نمبر بھی دیکھ لے کون روکنے والے ہیں جنت کے راستے سے اللہ کے راستے پر بیٹھنے والے کو کون ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں وَنَادَا اصحاب الجنہ اصحاب النار جن جہنم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد جنتی گفتگو کریں گے جہنمیوں سے اور جنتی کہیں گے انکد بجنا ما ودنا ربنا ہکا او دونمیوں کد بجد نام وا ربنا حق ہمارے دیگار نے ہمارے ساتھ جو جنت والا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو سچا سا بہت ہو گیا اب تم یہ بتاؤ تم وعدہ ربو کو مکار ہم جنتی ہیں ہم نے تو وعدہ سچا پا لیا اللہ والا تم نے بھی وعدہ سچا پایا کہ نہیں ہر تمہ ربو کو تمہارے ساتھ بھی وعدہ سچا ہوا یا نہیں کہیں جنمی ہاں ہمارے ساتھ جاننا والا وعدہ سچا ہو گیا اللہ پرماتے اللہ الظالمی رب العالمین کی طرف سے ایک منا دینے والا آواز دے گا ندا دینے والا اعلان کرے گا اور کیا کہے گا اللہ نت اللہ اللہ ظالمین گفتگو پوری کر لی کہ وعدہ ہمارے ساتھ سچا ہو گیا جانمی بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ وعدہ سچا ہو گیا اب میں اللہ کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں کہ لانت اللہ تہ اللہ ظالمی اللہ کی لانت ہو ظالموں پر ظالم کون قرآن کے انداز پر کرنا ظالم کون فرمایا اللہ زین یادون ان سبی اللہ ان ظالموں پر اللہ کی لانا تو جو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے مولوی اور پیر اللہ کے راستے سے روکنے والے اور شہر کے سردار اور وڈیرے یہ بھی عوام کو اللہ کے راستے سے روکنے والے نمبر تین ظالم لوگ بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے اللہ زین یا سدنا اللہ اور کرنا راول پنڈی والو کون سے ظالم ہیں اللہ کے راستے سے روکنے والے کون سے ظالم کون ظالم اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور قرآن پاک کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ قرآن ہمیشہ اعلیٰ قسم کا درجہ بیان کیا کرتا ہے کون سے ظالم اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں میرے سامنے اللہ کریم کی لارب کتاب ہے سورت کا نام سورت لکمان آیت نمبر تیرہ میرے سامنے اکیسواں پارہ میرے سامنے فرمایا وائز کال لکمانو لبن بہ و یا بو نیا لا تشرق بلا جب حضرت لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی او میرے بیٹے خیال کرنا لا تشرے بلا اللہ, اللہ کریم کے ساتھ شریک کسی کو نہ بنانا ہم تو اولاد کی دنیا کا فکر کرتے ہیں اچھی ملازمت مل جائے اچھی نوکری مل جائے اچھا کاروبار اولاد ہماری بنا لے تو اور مال میں کھیلتی ہوئی نظر آئے بنگلیاں اور کوٹے مل جائیں میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ اولاد کی اچھی ملازمت نہ ہو ضرور فکر کرو مال دولت نہ ہو ضرور فکر کرو اس کا انکار نہیں ہے لیکن کم از کم اپنی اولاد کی آخرت کی تو فکر کرو دنیا کی فکر کرنے والے والدین اپنی اولاد کے عقائد کے بارے میں سوچو کہ میرے بیٹے کا عقیدہ کیا ہے قبروں کا پجاری تو نہیں بنا ہوا کتنے افسوس کا مقام ہے سکول کے آٹھ پیریڈ ہوتے ہیں آٹھ پیریڈ اگر ایک پیریڈ پہلے بیٹا واپس آ جائے والد بھی کہتا ہے والدہ بھی کہتی ہے بیٹے چھٹی تو ہونی تھی ایک بجے تو بارہ بجے کیسے آ گیا سارا وقت گزارا خیر تو ہے کتنا افسوس ہے ان والدین کے لیے اگر ایک پیریڈ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے بیٹا گھر میں آ جائے والدین پوچھیں بیٹا خیر تو ہے لیکن والدین نے یہ کبھی نہیں پوچھا بیٹے آج نماز بھی پڑی ہے یا نہیں پڑی یہ والدین نے کبھی نہیں کہا بیٹے آج قرآن کی تلاوت بھی کی ہے یا نہیں کی بیٹے مسجد میں گئے ہو کے نہیں گئے افسوس ہے دنیا کا فکر کر رہے ہیں والدین اپنی اولاد کا لیکن دین کا فکر نہیں ہے رب کعبہ کی قسم کیا مت کے میدان کے اندر دنیا کام نہیں آئے گی کیا مت کے میدان میں دین کام آئے گا پڑ پڑ تسبیح دنیا داری دی اتے داری کی یوں چٹی ہر وقت پیسہ مال مال جائیداد بس پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی دنیاداری تاری کی چٹی مسجد کدی پیر نہ پاوے قبر دٹھی مال یتیم دا مالیتی مدا جیویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی سی جس ویل منہ تھی حضرات لقمان نے اپنے بیٹے کی آخرت کا فکر کیا فرماتے یا بنیا لا تشرک بل پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ بنانا کوئی نبی ولی جن فرشتہ کوئی زندہ مرد اللہ کا شریک نہیں ان شرک اللہ ظلم بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کریم فرماتے ہیں جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو ختم ہونے کے بعد اعلان ہوگا میں اللہ کریم کی طرف سے کہ لانا تو لاہ اللہ, اللہ ظالم او بڑے ظالموں پر اللہ کی لانا تو شرک کرنے والے بڑے ظالموں پر اللہ کی لانا تو کون سے ظالم شرک کرنے والے فرمایا اللہ زینا یا سدون سبی اللہ جو اللہ کریم کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے اور شبہات تلاش کیا کرتے تھے عوام کے سامنے نت شبہات پیش کیا کرتے تھے کبھی تو کہتے تھے یہ ظالم لوگ عوام کے چھت پر چڑھنا ہو بغیر سیڑھی کے کوئی چڑھ سکتا نہیں مل ہو بغیر چبڑاسی کے کوئی نہیں مل سکتا اللہ کا قرآن تیری صداختوں پہ قربان جاؤں اللہ ہو اللہ اللہ کریم کی لارم کتاب میرے سامنے چھبیسواں پارہ سورت کا نام سورت کاف یہ میرے سامنے سورت کاف ہے اللہ کریم فرماتے ہیں آیت کا نمبر 16 کسی کو شاخو کھڑا ہو جائے دیکھ لے آیت کا نمبر چھبیسواں پارہ سورت کاف آیت نمبر سولہ فرمایا والا کد خلک نل انسان و نالو سوبھی نفس و نق رب لئی منحبلوری مولوی جی میں مانتا ہوں پیر صاحب مانتا ہوں گدی نشین مانتا ہوں چھت پر چلنا ہو بغیر سیڑھی کے کوئی نہیں چڑھ سکتا میں مانتا ہوں کیوں کہ جہاں پر چھت ہے ساتھ میں نہیں ہوں دوبارہ عرض کروں جہاں چھت ہے ساتھ میں نہیں ہوں اور جہاں پر میں ہوں ساتھ میرے چھت کوئی نہیں جہاں چھت ہے ساتھ میں نہیں ہوں جہاں میں ہوں ساتھ چھت نہیں ہے اس لیے سیڑھی کی ضرورت ہے اور جہاں پر میں ہوں ساتھ میرے اللہ ہے یہاں تو سیڑھیوں کی ضرورت جہاں میں ہوں ساتھ میرے اللہ ہے آپ کہیں گے تیرے پاس دلیل بھی ہے کہ نہیں ہے میرے پاس اللہ کریم کے قرآن کی دلیل ہے سورت کا نام سورت مجادلہ آیت نمبر سات یہ ماں پارا میرے سامنے میں نے حوالہ آپ کے سامنے کیا ہوا ہے جہاں پر میں ہوں ساتھ میرے اللہ ہے کیسے فرمایا علم تران اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوہ ثلاثہ دن الا ہیں تین بندے مشورہ کر رہے ہوں چوتھا میں اللہ کریم ساتھ ہوں اگر پانچ بندے مشورہ کر رہے ہوں چھٹا میں اللہ کریم ساتھ ہوں اگر تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں میں اللہ کریم ساتھ ہوں وہ جہاں چھاتے ساتھ میں نہیں ہوں جہاں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 اس لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے کہ چھت دور ہوتی ہے اور اللہ نے سورت کاف میں فرمایا نہانوا کرب علئی بن حبل الوری میں اللہ تو انسان کی شاہ سے بھی زیادہ قریب ہوں اور جو اللہ شاہ سے زیادہ قریب ہوں وہاں سیڑھیوں کی ضرورت کوئی نہیں وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں مولوی جی شیخ القرآن کے شگردو پیر بخاری کے مریدو اور بات بھی ہے نا بغیر چپراسی کے افسر کو کوئی نہیں مل سکتا کہنا بالکل ٹھیک ہے اس لیے پیانور چپراسی کو پہلے ملنا پڑتا ہے افسر کو پتہ نہیں ہوتا میرے آفس اور دفتر کے دروازے پر کون آیا ہوا ہے کون سا چودھری ہے راجا صاحب ہے ملک صاحب ہے سردار ہے افسر کو پہلے پتہ نہیں ہوتا ڈی سی کو پہلے پتہ نہیں ہوتا اس لیے پہلے چپراسی سے بات کرنی پڑتی ہے اور اللہ نے قرآن میں فرم نالما تو نفسو میں اللہ تو بندے کے دل کا بھی واقف ہوں اور جو اللہ دل کا حال جانتا ہو وہاں چپراسیوں کی ضرورت کوئی نہیں فرشتے نوٹ کر رہے ہیں ذرا سوک کو شوق سے جواب دینا ہو سکتا ہے آپ کا یہ جواب اور میرا سوال کیا مت کے میدان میں نجات کا ذریعہ بن جائے قرآن کا اعلان کیا ہے کہ دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے کون ہے اور اونچا دل کا حال جاننے والا کون ہے میرا جملہ سننا راول پنڈی والوں جب دل کا حال جاننے والا اللہ توجہ سے میرا جملہ سننا دل کی تختیوں پہ نقش کر لینا ہو سکتا ہے میری زندگی وفا نہ کرے جب دل کا حال جاننے والا اللہ اگر میرا اللہ دل کا حال نہ جانتا ہوتا تو پھر گونگوں کی کون سنتا جو گونگے زبان سے مانگ نہیں سکتے زبان سے دعا کر نہیں سکتے کوئی پرواہ نہیں دل سے مانگنا تیرا کام ہے بندہ سن کے جھولیاں بھرنا میرا کام ہے فرمایا اللہ ظالموں پر اللہ کی لانتوں بڑے بڑے ظالم شرک کرنے والے جو اللہ عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور قسم کے ہم کے شاہ پیش کرتے ہیں فرمایا وہم بلا اور آخرت کے بھی منکر بنے بیٹھے ہیں توجہ جی اللہ کے راستے سے روکنے والے ملا اللہ کے راستے سے روکنے والے پیر اللہ کے راستے سے روکنے والے سردار اللہ کے راستے سے روکنے والے وڈیرے اللہ کے راستے سے روکنے والے بڑے بڑے مشرق اللہ اور بھی کوئی ہے یا نہیں تیرے راستے سے روکنے والا فرمایا ہاں وہ بھی سن لو میں قرآن کے حوالے سانس سانس آ رہا ہوں اللہ, اللہ انیسواں پارا سورت کا نام سورت النمل یہ میرے سامنے انیسواں پارا سورت کا نام سورت النمل آیت نمبر چالیس فرمایا بات پھکرا پکا لمال ارل ہد ہدا امکان مینل اللہ کے راستے سے روکنے والا کون تفکا دیر حضرت سلیمان نے حاضری لی جنوں کا بادشاہ انسانوں کا بادشاہ پرندوں کا بادشاہ ہوا کا بادشاہ حاضری لی فرمایا فکالمال ارل ہد حد ہدا یہ مجھے کیا ہو گیا کہ حد, حد مجھے نظر نہیں آ رہا میٹنگ کے اندر ہمارا اجلاس ہے ہماری میٹنگ ہے خد مجھے نظر نہیں آ رہا امکانہ من ہائے یا میٹنگ کے اندر رش بہت زیادہ ہے اجلاس کے اندر قورم پورا ہے اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا یا تو بالکل ہے کوئی نہ یا ہے لیکن مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے رش زیادہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا قرآن پاک کے اندر قرآن سننے کا ذوق رکھنے والوں اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ جماعت کا جو امیر ہے جو جماعت کا لیڈر ہو جو جماعت کا قائد ہو اس اس کو اپنی جماعت کے ممبروں کا خیال رکھنا چاہیے کیوں نہیں میٹنگ برائی کوئی آئے کوئی نہ آئے نہیں نہیں جو جماعت کے ورکر ہیں جو جماعت کے ممبر ہیں اپنی جماعت کے ممبروں کا خیال رکھنا چاہیے جو مسجد کا امام صاحب ہے اس کو دھیان رکھنا چاہیے ہمارا فلاں ساتھی نماز میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے جمعہ کے خطیب کو چاہیے اپنے سامعین کا خیال رکھیں اور جو شہر کا مفتی ہے اس کو چاہیے اپنے جماعت کے ورکروں کا خیال رکھے حضرت سلیمان السلام فرمانے لگے مالیا ام کانا مین ال ہمارا ممبر ہماری جماعت کا ورکر حد ان کہاں گیا جو عالم الغیب ہو اس کو پرتال کرنے کی ضرورت پوچھنے کی ضرورت میں نے اللہ کریم کے قرآن سے پوچھا قرآن پاک نے مجھے جواب دیا بیسواں پارا یہی سورت ہے اللہ کریم فرماتے ہیں لا اللہ. من فی اللہ. سورت انمل بیسواں پارا آیت نمبر پینسٹھ میرے سامنے ایران کرو میرے محبوب آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے زمین میں جتنی مخلوق ہے آسمانوں والے بھی زمین والے بھی نہیں جانتے نہیں جانتے اللہ کس کو نہیں جانتے فرمایا غریبا آسمانوں والے بھی عالم الغیب نہیں زمین والے بھی عالم الغیب نہیں اگر عالم الغیب ہے تو اللہ راول پنڈی والو عالم الغیب صرف کون ہے اس لیے شیخ القرآن پہ فتوی لگاتے ہو اس لیے شیخ القرآن کی مخالفت کرتے ہیں یہی نعرہ لگایا اور کیا قصور تھا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی کا کہ اللہ کریم کے قرآن کو سنا کر نعرہ لگایا شیخ القرآن نے کہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں کوئی جن عالم الغیب نہیں کوئی فرشتہ عالم الغیب نہیں اگر عالم الغیب ہے تو اللہ ساڈا کم قرآن نو پہنا کوئی منے یا نام منے ساڈا کم قرآن کوئی منے یا نا منے ڈویں جہانیا مارے آئے سی جرا حد قرآن دی بھنے حد نظر نہیں آ رہا جو جماعت کا امیر ہے خیال کر رہا ہے حدود کیوں نہیں لوز بن نہ ہوا بن <شدیدًا> ہائے قرآن سخت سزا دوں گا کہ وہ میٹنگ میں نہیں آیا کیوں اجلاس میں ہد نہیں آیا لو اس کے پر کاٹ ڈالوں گا چونچ کاٹ ڈالوں گا پنجے توڑ ڈالوں گا آنکھیں نکال دوں گا اولا از بہن یا بالکل سبا کر دوں گا ہماری جماعت کا جو ممبر میٹنگ میں نہ آئے اس کا وجود اس دھر پہ زندہ رہنے کے قابل کوئی نہیں اللہ اتنے جماعت کے اصولوں کی پابندی ہاں قرآن نے اور بھی حصول ذکر کیا اشارہ سنیے جی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اسلام کی تاریخ پڑھیے بزرگان محترم عزیزا نے قدر اسلام کی تاریخ میں صحابۂ کرام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس قدر قربانی پیش کی صحابہ سے بڑھ کر تاریخ قربانی کی مثال پیش کر سکتی ہے اے اے کیسے لہو مگے دیا گلیا چلدا ریا ک یہ تصرا کی شاید سمجھ آ جائے لہو مکے دے دے صحابان خدا دے نو دنیا صحابان نے لکھا فلیاں رحل آیا صحابان نے پر اللہ فرما میرے محبوب یہ جو قربانیاں دینے والے صحابہ کرام ہیں اللہ کریم کیا اللہ کریم کی لارب کتاب میرے سامنے سورت کا نام آل عمران جماعت کے عمرا توجہ سے سننا اگر آپ میں جماعت کے قائدین بیٹھے ہیں کسی جماعت کے قائدین توجہوں سے سنیں جماعت کے جو لیڈر ہیں توجہوں سے سنیں سورہ تعلیم ران چوتھا پارا آیت نمبر ایک سون سٹھ فرمایا فابی ما رحمت من اللہ لنت لهم ولو کنت فضن غلیظ القلب لنفض من حولک اے میرے محبوب یہ میں اللہ کی رحمت آپ پر آپ ان صحابہ کے لئے نرم ہیں آپ کی زبان میں بڑی نرمی کی زبان میں بڑی نرمی ہے آپ کی زبان بڑی میٹھی ہے میرے محبوب لو کنتا فضن القلب اگر آپ تر شروع ہوتے آپ کی زبان میں سختی ہوتی آپ کا دل سخت ہوتا تو لن فزو من حولک اگر زبان سخت ہوتی آپ کی تو قربانیاں دینے والے صحابہ بھی چھوڑ کے آپ کو بھاگ جاتے ہیں یہ تو آپ کی زبان کی نرمی نے قابو کیا ہوا ان کو لن جماعت کے امیر کو چاہیے ورکروں کے ساتھ نرم رویہ رکھے میٹھی میٹھی گفتگو کرے اور لیکن جہاں جماعتی مسئلہ آ جائے وہاں نرمی کرنی نہیں جماعتی مسئلے میں نرمی نا اگر اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو نرمی کیے رکھے اقبال نے کیا خوب کہا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز نگاہ بلند اقبال سمجھنے کے لیے بڑا علم چاہیے اللہ اللہ اقبال کہتا ہے نگاہ بلند منزل مقصود پر انسان کی نظر اونچی ہونی چاہیے پست سوچ نہیں ہونی چاہیے نگاہ بلند سخن دل نواز ایسی گفتگو کرے جماعت کا میر کہ لوگوں کے دلوں کو کیچ کر لے نگاہ بلند سخن دل نواز جا پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے اللہ اللہ میٹھی میٹھی گفتگو اور اقبال نے کیا کہا جماعت جب بن گئی جماعتی اگر خلاف ورزی کوئی کرے اس کے ساتھ نرم سلوک نہیں کرنا کیونکہ پھر جماعت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوا کرتا ہے جماعتی اصولوں کی اگر کوئی برکر خلاف ورزی کرے پھر ضرور سختی کرنی چاہیے ورنہ جماعت ٹوٹ جائے گی اور شراضا بکھر جائے گا جماعت کا اقبال کہتا ہے رب تو ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں اگر کوئی جماعت سے الگ ہو جائے اور کہے جماعت سے الگ ہو کر میں کام کروں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فرد قائم رب تو ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں کام ہمیشہ جماعتوں سے چلا کرتا ہے ید اللہ الل جما اللہ کی نصرت جماعتوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے اللہ ہو اللہ اور اقبال نے کیا کہا جماعت کے امیروں کے بارے میں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بد حرم سے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بد حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی امیر کا اخلاق نہیں ہے اس لیے ورکر ٹوٹتے جا رہے ہیں جماعتی معاملہ ہو امیر ضرور سختی کرے لیکن جب اپنی ذات کا معاملہ ہو تو نرمی کرنی چاہیے اللہ ہو اللہ اور اگر جماعت کے اصولوں کی, کی خلاف ورزی پر امیر خاموشی اختیار کر لے تو ورکر جماعت کو خراب کرنے لگ جائیں گے جماعت کی تطہیر کرنی چاہیے جو ورکر جماعت کے مشن کے مخالف ہوں ان کو جماعت سے فارغ کر دینا ہی بہتر ہوا کرتا ہے نمن خود نظر نہیں آ رہا سخت سزا دوں گا یا زباں کر ڈالوں گا رب کعبہ کی قسم میرا عقیدہ میری جماعت جمیت توحید تو سنہ کا عقیدہ میرے شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کبھی یہی عقیدہ تھا میرے پیر و مرشد توحیدیوں کے پیر و مرشد سید ایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ کبھی یہی عقیدہ اور میرے شیخ شائق حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا بھی عقیدہ تھا کہ ساری دنیا انصاف والی ایک طرف لیکن پیغمبر کے انصاف کا مقابلہ ہو سکتا پیغمبر سب سے زیادہ انصاف والا ہوا کرتا ہے حضرت سلیمان فرمانے لگے اس کو ساخت سزا دوں گا میٹنگ میں کیوں نہیں آیا یا زباں کر دوں گا ہاں اتنی بات ہے اگر کوئی معقول عذر پیش کرے گا تو معاف بھی کر دوں گا اخر مجبوریاں ہو جایا کرتی ہیں اولایاتی سلطان مبین اگر معقول دلیل پیش کر دی پھر کچھ بھی نہیں کہوں گا معاف کر دوں گا سویر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہد ہد ور کر آ پہنچا آ پہنچا احساس ہو گیا تھا نا امیر ناراض بیٹھا ہے امیر ناراض ہے اور جماعت کے امیر کو ناراض نہیں ہونا چاہیے ورکروں کا حق ہوتا ہے کہ ایسے اصول اپنائے رکھیں کہ ہماری جماعت کا امیر ہم سے ناراض نہ ہونے پائے حدود کو احساس امیر ناراض ہے جلدی جلدی اڑتا ہوا آ کے کہنے لگا فقالا کالا آہت تو بے معلوم تو ہی تمہیں وجہ تو کم این سب ان کی نم انیسواں پارہ آئی کا نمبر بیالیس حد کہنے لگا اے ہماری جماعت کی امیر اے حضرت سلیمانسلام اللہ کے پیغمبر میں تو وہ خبر لایا ہوں کہ آپ کو بھی پتا کوئی نہیں راول پنڈی کا کوئی ملہ ہوتا تو حدود پر فتوا لگا دیتا کہ تو بھی ہے اے وہاں بڑا حدود کیا ہوں تو وہاں بھی ہے جب بھابھی کا لفظ ہے نا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی کے الفاظ بھی نقل کرتا جاؤں یہ میرے سامنے تیسرا پارا سورت کا نام سورت علیہ عمران ہے میرا شیخ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ اتعالا. میں بار بار کیوں نام لے رہا ہوں راول پنڈی والوں میں نے حضرت شیخ القرآن کا دیدار نہیں کیا میں نہیں دیکھا میری عمر چھوٹی ہے اور میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ میں حضرت شیخ القرآن کی دعا کا نتیجہ ہوں آپ کہیں گے وہ کیسے ہمارے شہر ڈیرا اسم خان میں حضرت شیخ تشریف لائے تقریر کی سٹیج سے اترے لوگ مصافہ کرنے لگے میرے والد صاحب نے مسافہ کیا اور عرض کی حضرت دعا کیجیے اللہ مجھے اولاد عطا کرے نرینا اولاد میری اولاد نہیں ہے لوگ مل رہے تھے مصافہ کر رہے تھے والد صاحب نے یہ جملہ کیا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ نے فرمایا میں دعا تو کرتا ہوں بیٹے کے لیے پر اس کو عالم بناو گے والے صاحب کی زبان سے جی نکل گئی جی حضرت شیخ نے وہی مجمع میں ہاتھ کھڑے کر دیے دعا کی اور میں عرض کیا کرتا ہوں حباب کے سامنے کہ میں حضرت شیخ القرآن کی دعا کا نتیجہ ہوں سکولوں میں پڑھتا رہا کالج میں پڑھتا رہا اس طرف خیال بھی نہیں تھا کہ میں دین کا علم پڑھوں اللہ کریم کی قدرت سکول کالجوں میں پڑھنے کے بعد اللہ کریم نے یکدم اس طرف ذہن پھیرا اللہ کریم نے آج مجھے سعادت عطا کی ہے اس سٹیج پر بیان کر رہا ہوں جہاں کبھی شیخ القرآن گرجا کرتا تھا شیخ القرآن کی دعا کرتی جا۔ میرا کمال نہیں قبول کرنے والا تو اللہ کری میں تو دینے والا تو اللہ کری ہے اللہ شیخ القرآن اللہ, اللہ. تب بار بار ارد کر رہا ہوں سورت عال عمران تیسر... تیسرا تیسرا میرے سامنے اور میرا شیخ جھوم جھوم کے کہا کرتا تھا لا تو بانا باد بنا ملنا تو ان کا رہنا ان کا ان تلو سورہ تالمران تیسرا پارا آیت نمبر آٹھ اے ہمارے پروردیگار ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اللہ اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارا عقیدہ ہے ان کا ان تلو وہاب کون ہے شیخ القرآن شیخ القرآن سے نسبت رکھنے والوں وہاب کون ہے اور میرا شیخ جھوم کے کہا کرتا تھا جلسوں اور تقریروں کے اندر پشوری پشور والا لاہوری لاہور والا ملتانی ملتان والا اور وہابی وہاب والا وہابی وہاب وہ بھی وہاب اللہ اللہ اگر حدود کا جملہ آج ہد ہوتا اور یہ جملہ کہتا ہتوں بے معلوم تو ہی تمہیں راول پنڈی کے ملا فتوا لگا دیتے کہ وہ ہے تو ہمبر کو کہہ رہا ہے آپ کو پتا نہیں قربان جاؤں ہدو تیرے عقیدے پر اللہ کریم کو ہد کا عقیدہ اتنا پسند آیا اللہ کریم نے حدود کے عقیدے کو قرآن بنا دیا آہ تو, بے معالم تو, ہی دبی واجے تو بے یقین اللہ کے پیغمبر میں ملک کے سبا سے یقینی خبر آپ کے لیے لایا ہوں کون سی خبر اب ملک کے دو حال ہوا کرتے ہیں جب کسی ملک کا اب حال پوچھیں گے دو قسم کے حال ہوتے ہیں کسی ملک کے کسی شہر کے ایک ہوتا ہے سیاسی حال اور دوسرا ہوتا ہے مذہبی حال پہلے حدود نے سیاسی حال بیان کیا کہ لگا انجہ تم نے کو کل اللہ اللہ کے تغمبر ملکہ جو ملک سبا ہے اس کی حکمران ایک اور ملکہ بلکیس بنی بیٹھی ہے کملے کو ملکہ بنی بیٹھی ہے اور بادشاہی چلانے کے لیے ہر قسم کا ساز و سمان اس کے پاس سامان اور بڑی عجیب چیز میں دیکھایا ہوں والا ارشو نازیم اور اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے بہت بڑا یہ تو تھا سیاسی حال واہ تیری دانائی واہد تیری بصیرت اب مذبی حال بیان کیا کہنے لگا وا یس مذبی حال یہ ہے اللہ کے نبی کہ وہ بلکہ بلکی اور اس کی جو ساری قوم اور عوام ہے اللہ کریم کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے ہیں اللہ اللہ سورج کے پجاری بنے بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ اب حد نے جملہ کہا گا اور کرنا میری کا کامان وہ دگا نل شیتان سورج کی پجاری ہے ملکہ بل کی سورج کی قوم اور شیطان نے ان کے برے آمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا رکھا ہے کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں کرتے شرک ہیں سمجھتے پنڈی والوں کرتے شرک ہیں سیان لہوم شیتانو آمالہ کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں آشر کہاں بادشاہو واہ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو قسم کے گنا ایسے ہیں کہ ان گناہوں کے کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ایک شرک کرنے والا گنا ہی نہیں سمجھتا اس کو تو وہ عشق سمجھتا ہے توبا کیسے کرے گا اور بدعت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی وہ تو محبت کے عنوان سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ تو ثواب سمجھ کے کرتا ہے شرک والا گنا بدت والا گناہ ایسے دو گنا ہے کہ کرنے والے کو توپا کی توفیق ہی نہیں ملتی کیونکہ سورج کے سامنے جھکنے کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں عشق سمجھتے ہیں اب غور کرنا حدود کے انداز پر ان, ان کو سیدھے را راستے سے روک رکھا ہے سیدھے راستے سے روکنے والے مولوی راستے سے روکنے والے پیر سیدھے راستے سے روکنے والے سردار سی راستے سے روکنے والے سیدھے راستے سے روکنے والے بڑے بڑے ظالم اور سیدھے راستے سے روکنے والا شیتانسا سب لا یا تدون جب شیتان نے ان کے سامنے امال خوبصورت کر کے دکھائے محبت کے رنگ میں کا کر رہے ہیں ہدایت پر آتے ہیں کوئی نہیں دڑپ اٹھا و دودھ تڑپ کے کہنے لگا دودھ اللہ یس جدول اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے حق چھپانے والے ان مولویوں سے وہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا حد تو بہتر تھا لوگوں کو قبروں کے سجدے کی دعوت دینے والے ملا لوگوں کو مزاروں آستانوں کی طرف سجدوں کی دعوت دینے والے مولویوں سے حد اچھا تھا جو کہنے لگا اللہ یس جدول اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے آئے ہائے شرک ہوتا دیکھ کر حد چپ نہ رہ سکا آج مولوی تو چپ ہے نا اللہ ہو اللہ یس جو اللہ, اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے وہ دودھ کہنے لگا دلیل بھی ہے میرے پاس اللہ کا سجدہ کیوں کرنا چاہیے دلیل کہ اللہ پھر سماواتی ولہ عالم ماں تو ما ما تولنون آسمانوں میں بارش چھپی ہوئی چھپی ہوئی بارش نکالنے والا اللہ زمین کے اندر پوشیدہ انگوریاں نکالنے والا اللہ جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپا کے کرتے ہو سب کچھ کرنے والا بھی اللہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ تو سجدے کے لک بھی <سلام> پھر کہنے لگا جب سب کچھ آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیجیے گا اور بد کہنے لگا جب سب کچھ کرنے والا اللہ سب کچھ جاننے والا اللہ تو اللہ اللہ اللہ پھر اللہ بھی جب ہم کون ہمدان اللہ سب کچھ کرنے سب کچھ جاننے والا اللہ تو بی اللہ اور اللہ کون ہے رب العرش عظیم ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر باقی عوام سننے والی ٹھیک ہے ملکہ بالکل کا تخت بہت بڑا ہے لیکن رب العرش عظیم اللہ کے بڑے تخت کا مقابلہ ہو سکتا آخری الفاظ سنیے جی ہدود نے کہا اللہ الہ الا اللہ شیخ القرآن کے الفاظ سناتا جاؤں آخر مجھے تے حضرت شیخ کے ساتھ میرا شیخ کہا کرتا تھا مولوی مانا کر رہا تھا لا الہ سورج الہ نہیں مولوی نے مانا کیا چاند الہ نہیں ستارے الہ نہیں شیخ القرآن کرا جٹھے ملا یہ کیا مانا کر رہا ہے سورج الہ نہیں چاند الہ نہیں ہمارے <خخ> ملک پاکستان میں سورج کی پوجا آج کوئی نہیں کرتا ستاروں کی پوجا کوئی نہیں کرتا چاند کی پوجا کوئی نہیں کرتا کم از کم ہماری معلومات میں نہیں ملہ کھول کے مسئلہ بیان کر ڈرتا کیوں ہے گھبراتا کیوں ہے خوف اور لالچ کو چھوڑ کھول کر مسئلہ بیان کر یہ مانا کر لا الہ امام بری الہ نہیں امام بری الہ واہ شیخ یوں مانا کرنا لا الہ امام بری الہ راول پنڈی والو امام بری الہ لا الہ گجرات والا شاد الہ نہیں کھول کے مسئلہ بیان کر لا الہ جھنگ والا سلطان باہو الہ ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندے ہوں گے ولی ہوں گے پر الہ نہیں ہے اللہ کون اللہ الہ اللہ Oh, نے مسئلہ سمجھا دیا. ان کو شیطان نے روک رکھا ہے سیدھے راستے سے میں نے سیدھے راستے سے روکنے والے چاند افراد آپ کے سامنے پیش کر دیے کچھ اشخاص پیش کر دیے شخصیتیں پیش کر دی ملا پیر سردار وڈیرے بڑے بڑے مشرق ظالم اور شیطان یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ان ڈاکوں سے بندہ بچ گیا تو جنت پہنچنا مشکل نہیں ہے واخر داوانا اللہ لا سیلا كوشتا یلاح ولا یوركا دہو وما مراد العاشقين في الدارين Mysterio وما متلوب الواصلين في الكونين Addab ابراهيم في النار الحرique се نادا قال لا إله إلنا هوا موسى على الطور Elena Install قال لا إله إلا هوا يونس في بطن الهوتهي select قال لا إله إلا هوا يوسف في قر البيرهЙ ناد قال لا إله إلا هوا هو على حي لا اله الا الله فتح سیندینا فانیا وا باقیہ نارو اری کن بل قیامت مربن اللہ کالن صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم ويقول الجبار يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سل على وعلي محمد والا علي كما صلى الله على ابراهيم والا علي ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد والا علي محمد كما بارك الله على ابراهيم والا بعد فيا ايها الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ميل كل حسنات وعليكم بالسنه فان السنه ذات للطه الله ورسول فَقَدْ رَأَى دَوَاهُ تَدَا وَإِيَّاكُمْ الْبِدَاءُ فَإِنَّ الْبِدَاءَ تَادِي إِلَى الْمَاسِيَةِ وَمَيَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَغَزَلَ وَغَوَى وَعَلَيْكُمْ بِالْإِحْسَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِذِكْرِ الْحَكِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هو الحمد للہ والصلاة والسلام على ملا نبي بادا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد الرسول الله والذين ما هو شد أول الكفار رحمه بينهم تراهم ركان سجدا يبتعون فضلا من الله ورضانا الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم أرهم أمتي بأمتي أبو باكر وأشد في أمر الله عمر وأزدكم حيان اسمان وأكزهم رسم الله تعالى علي مجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بادي غرضا فمن آهبهم فبهب أهبهم ومن أبغاظهم فبغذي أبغاظهم ومن آزهم فقد آزاني ومن آزاني فقد آز الله ومن آز الله فيوشيك وإيا يا خدا. ايها الناس اتاقوا الله انعيبوا الى الله قال الله تعالى في كلامه المجيد فقال ربكم دوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الله اللهم ائذ الاسلام والمسلمين اللهم مصور الإسلام والمسلمين اللهم عجد الإسلام والمسلمين اللهم هلق الكفرة والمشركين اللهم شتش شملهم اللهم فرق جماهم اللهم باعد بينهم اللهم زلزل قدامهم اللهم دمير ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم بدل حوالهم اللهم خذهم أخزاز إذ مُقتدر اللهم عاملناه بما انتهى له ولا تواملنا بما نعنوه له اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا معنى لما آتيتا ولا معطي لما آمناتا ولا ينفوز الجد من كل جد اللهم إناك أفضل كريم ضعب اللفظة فأفونا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم ان کا وبن اب دے کا وبن کا ماضن فیا حکموں کا کا اللہ گلس من کابک اللہ ذکر اللہ ما تماقبر لیے پتا یاد رہنے کیسا